رب ذدنی علماء رب بدنی علما رب ذدنی علما وفہ ماں آج ہم انشاءاللہ شاء اللّہ آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر پچیس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت آیت نمبر تیئیس میں فرماتے ہیں کہ اے مشرق اگر تمہیں قرآن پاک کے متعلق شک ہے تم جو کہتے ہو کہ نبی خود اس کو گڑھ کے لے آیا خود بنا کے لے آیا یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے اگر تمہیں اس قرآن پاک کے متعلق شک ہے تو پھر ایسے کرو تم اور تمہارے معبود اور جتنے بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں سب مل جائیں مل کر ایک صورت ہی بنا لیں یہ تمہیں چیلنج ہے ایک صورت بنا لو کافر کہتے تھے کہ ناؤز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قرآن پاک بنا کے لے آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا سب سے پہلے بات یہ کہی کہ تم ایسے کرو تم کچھ قرآن پاک بنا کے لے آؤ اپنے سے اگر تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تو فو بعش پھر صرف دس صورتیں لے آؤ اور اگر دس صورتیں بھی نہیں تم بنا سکتے صورت مسلی تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعلاََ طفال ولاََ تفالو اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ تمہارے بس کی بات نہیں قرآن بنانا اس جیسا فصیح و بلی کلام بنانا یہ تمہارے بس میں نہیں تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکو گے فتق الارتی لہٰذا تم اس آگ سے ڈر جاؤ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو دنیا کی آگ ہے اس کو لکڑیوں کے ذریعے جلایا جاتا ہے کاغذوں کے ذریعے جلایا جاتا ہے لیکن قیامت والے دن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ لکڑیوں سے نہیں جلائی جائے گی بلکہ وہ جلے گی تو انسانوں کے جسم سے انسان اور پتھر ان دو چیزوں سے جہنم کی آگ جلائی جاتی ہے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 اللہم لا تجعلنا ملات یہ اللہ رب العزت کا اصول رہا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت قرآن پاک میں کافروں کا ذکر کرتے ہیں ساتھ مومنوں کا بھی کرتے ہیں پہلے اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ساتھ ہی مومنوں کا کر دیا اور کہا وبشر الدینہ منصالحات احمر نبی آپ مومنوں کو جو ایمان لائے یعنی دل سے تصدیق کی زبان سے اقرار کیا اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انََ جنات تجری من تہتی حل ان کے لیے نہریں ہیں ان کے لیے باغات ہیں ان باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی کلا رزیق و منہا من ثمر تر رزقا قالو ہادی رزی کو نام قبل و اتو بھی کو جنت میں جب رزق دیا جائے گا پھل وغیرہ ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اگرچہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے پہلے جیسا ہوگا لیکن ذائقہ پہلے سے بہت ہٹ کے ہوگا وہ الحمفیہ ازوا جو ان کے لیے وہاں پاک بیویاں بھی ہوں گی وہ فیح خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیش جنتی جنت میں رہیں گے جہنمی جہنم میں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ایش میں رہے گا غم سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوسخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ وہ ایک مینڈے کی صورت میں ہوگی اسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اے اہل نار اب موت نہیں آئے گی ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزگیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق میں موجود ہے آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ان اور اگر ہو تم فی رئی بن شک میں مما اس چیز کے متعلق نزلنا جو ہم نے نازل کے اللہ ابدینا اپنے بندے پر فطو پس تم لے آؤ ان کوئی ایک صورت میں ہی اس جیسی ود اور تم بلا لو اکم اپنے حمایتیوں کو مندون اللّہ اللہ کے علاوہ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فعلم تفالو پھر اگر تم نہ کر سکو ولاً طفالو اور ہرگز نہیں کر سکو گے فت کنارلتی بس پس جاؤ تم اس آگ سے الطی وہ آگ وقوا کہ اس کا ایندھن اناسو لوگ ہیں و اور پتھر ہیں وہ وہ تیار کی گئی ہے لیل کافرینہ کافروں کے لیے وبشر اللہ اور آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے وہ امن الصالحاتی اور عمل کی یہ نیک کس بات کی خوشخبری الحم یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں کلا جب بھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے منہا اس جنت سے من ثمارتن پھلوں سے رزقن رزق قالو کہیں گے ہادل یہ وہی ہے رزقنا جو ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے وہ اتو اور دیا جائے گا ان کو متشابہن ملتا جلتا والم اور ان کے لیے فیحا اس جنت میں ازواجن بیویاں ہوں گی متحرتن پاک صاف وہم اور وہ فی اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین